بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحمد للہ اللہ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی شم ویو بشر المکم ویوبشی نلدی نیا ملون اجون حسن میں کسی نفی ابد ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب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 جعلنا ما احسن ما واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سروسامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں ام حسبت ان اصحاب كان من عجبا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے إذ إلى الكهف رَبَّنَا فیلکی سپال اچن میل سپال اچن میل کھمت نیلشد جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پرتگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے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 اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی بتنا والا کلو بھیم اب سکالو رب نب سماچی ومین دلوں دون عل حل پل ادن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 لولہ تو نلوپنی دائنی سمن او منی چل ملا ہل ش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 تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی ہوں لیت سلو بین کو لم ہوں کم لبس تم کالو لس نو من او با ال میم بداسو اہد کور کھل مدی نچی فلیہ فلیہ کھوپ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 وکلک سلائی ادمپ اچل وچلت امر سپال بھنیا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 سَيَقُولُونَ ثَلَافَةٌ رَّابِعُ هُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعْتٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ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 نلیشوب کئی نسل یا نبی داشد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 لو سال اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں لہو سم اب خربی وسمی من ولا احدا تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں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 انلین موامتی انجمن احسن مل ججری محتیم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 سونا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقینا ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے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 اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا خلط جنت کپل تم شہت اللہ مل تو اند خاص ائی زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے تو بھی سمری فس بہلی مکسم سپی ہے وہی اخواؤ وہی اخوایا تالوشی ہے پورو یا لم اشری خبی عہد آخر کار ہوا یہ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 اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے مسل خیاتی دنیا کم ان سمتلا پوبی تختلا پبی نیت الفبہ حشی من چگو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 اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں جی بل اور ہوں شم ہوں فل ہوں فل پد جی تم کم فل پم او الم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 صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور ناما مال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے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 بدل یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سچتا کرو تو انہوں نے سچتا کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بنا کے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں ما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 جدو سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے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 وما رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تمبی کی خدمت انجام دے دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مساق بنا دیا ہے وہن اومی دکھ بان ودمت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 ربو کل غفود الرحمد لو اخل بیمہ کا سبولا جلد بلحم مو عید الج مل دون ہی مئل تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے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 آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں کال اوئی تل اوئین الخر انسی تلسوں سی تلسوں سنی ہوں ال شی پانو ان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 مدال سر چم مدین مینم نو مل دل موسا نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی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 قال ان شاء صابرا ولا امرا موسا نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا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 فَانْ طَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَا اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔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 پل کا حت اد لگ سکتل کال اکتل تنفس بیگری نفس کال اکتل تنفس زکیتم بیویر نفسل قد جلے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 استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فرجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 ان وكان يأخذ كل غصبا اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے ایب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا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 و عن ذي قل سأتلو عليكم منه ذكرا اور اے محمد یہ لوگ تم سے ذلکر کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ان سب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 ما فيهم حسنا اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا ایز الکرنین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 اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے تم سبب شم سی و جدہ والا جال دونیہ ستر پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی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 سدی وجدنی دون چون کہو نول کول فِي مف فَهَلْ اِسل لك لوکرج پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل لی سے کوئی بات سمجھتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ اے الکرن یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں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 میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تانباؤں دے لوں گا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 کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں اللہ دین بلس فلحیت دنیا سبون وہ سبون الم یوح سنون خنا اولائک الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے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 لا عنها حولا البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا ل بہرومی دل کلی ماتی ابھی لرف دل بہو کبلا پد کلی ماتو ابھی لرفی دل بہو مدد اے محمد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 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بدتی رَبِّهِ أَحَدًا اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا